اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ معذنا چاہتا ہوں کہ بیل پر میں نہیں جا پا رہا ولم کیا مسئلہ ہے الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى الك وصحبه يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحذين الجود والكرم والي وبارك وسلم اور آیت نمبر ستر ست سے ہم نے درس قرآن کا آغاز کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی جلد جلالہ ارشاد فرما رہا ہے بے شک ہم نے موسا کو وہی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے تجھے ڈرنا ہوگا کہ اور نہ خطرہ فعت بآم فرآن بجول تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا بوم آؤ ناؤ مہو اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی تو یہ ستر اٹھہتر اور انسی تین آیات مقدسہ ہیں جن سے متعلق آپ نے تلاوت سماعت فرمائی اور ترجمہ تنظیل ایمان بھی جو ہے وہ سماعت کیا حضرت سلیم اللہ علی علیہ نبی جناب علیہ صلاح وسلام سے متعلق واقعات آپ سماعت فرما ہیں سورہ صورا میں اور ان آیات میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے ہم نے موسا کو وہی کی یعنی جب کہ فرعون معجزات دیکھ کر راہ پر نہ آیا اور پند نظیر نہ ہوا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور زیادہ کرنے لگا تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے موسا کو وہی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل یعنی مصر سے اور جب دریا کے کنارے پہنچے اور فرعونی لشکر پیچھے سے پی آئے تو اندیشہ نہ کر ان کے لیے دریاؤں میں سوکا راستہ نکال دے اپنا اصا مار کر تجھے ڈرنا ہوگا کہ فرعون آلے اور نہ خطرہ انہیں یعنی دریاؤں میں غرق ہونے کا کوئی خطرہ نہیں حضرت موس علیہ السلام حکم الہی پا کر شک کے اول وقت ستر ہزار بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر مچھ سے روانہ ہوئے چنانچہ فرمایا تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر جن میں چھ لاکھ قبطی تھے کتنا بڑا لشکر لے کر فرعون پیچھے گیا تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا یعنی وہ غرق ہو گئے اور پانی ان کے سروں سے اونچا ہو گیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی یعنی اس کے بعد اللہ نے اپنے اور احسان کا بھی ذکر فرمایا ہے یہ بہت مشہور و معروف واقعات ہیں جو کہ اکثر و بیشتر ہم لوگوں کو معلومات اس سے متعلق ہوتی ہیں جب سرعم نے حضرت علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل جائیں جی رضوان بھائی بیلکس پر جو ہے نا میں جا نہیں پا رہا ہوں ول عالم کیا مسئلہ ہے میں جب بھی روم میں جانے لگتا ہوں تو لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ اس روم میں نہیں جا سکتے مطلب انگلش میں اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے آتے ہیں کہ آپ اس روم میں نہیں جا سکتے دو تین بھائیوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا ہے اور میں نے یس بھی کیا لیکن تب بھی میں روم میں نہیں جا پا رہا ہوں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں دوبارہ اس کو اوپن کرتا ہوں آپ بھلے مجھے خود بھی انوائٹ کریں یہ دیکھیں میں ابھی بیلیکس پر آ گیا ہوں اور یہ میں نے ایشیا کو کلک کیا پاکستان پر آ گیا اور یہ میرے سامنے روم آ ہیں یہ ڈیلی لائف درس قرآن والا اس میں گیارہ اسلامی بھائی ہیں اس کو میں نے ڈبل کلک کیا ہے لیکن ابھی تک روم میں نہیں یہ لکھا ہوا آتا ہے جی آپ نے بھی انوائٹ کیا ہے لیکن یہ لکھا ہوا آ رہا ہے یو آر ناٹ ایتھورائزڈ ٹو جوائن دس روم یو آر ناٹ ایتھورائزڈ ٹو جوائن دس روم یہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے جی میں نے یا تو بند کر کے میں نے دو تین دفعہ کوشش کی ہے کہتے ہیں تو میں پی سی بھی سٹارٹ کرتا ہوں پی سی بھی سٹارٹ کروں میں ٹھیک ہے چلیں پھر آپ بھائی ویٹ کریں میں انشاءاللہ دوبارہ لگیاں نے لگیاں Good night. Nice. ے ہات ٹوز ساڑی آپ سو سڑے ہاتھ ٹو ساڑی آپ سو سڑ چڑی ہوئی اڑی چڑ رکھیں سونے آڑی ہوئی کھو چڑھائی رکھیں سونے آنگیا جام دیا رکھیں سو یا میں موجا میں دے امتوبیاں ترتا جے پایا میری آواز سن رہے رضوان بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے اچھا آپ لوگ بھی نہیں جا سکے تو میں اس میں ویلنس میں بھی نہیں جا پا رہا ہوں اب لکھا ہوا آ رہا ہے है ایبل ٹو کونیکٹ ٹو میرا خیال ہے سرور ڈاؤن ہے یہاں کا یہ سرور پرابلم ہے وہاں پہ نا جی جی بس لیکن پہلے پتہ نہیں کیوں نہیں جا پا رہا تھا یہ میرے علم میں نہیں ہے چلے بہرحال یہ جب ترکیب بنے مجھے بتائیے گا انشاءاللہ پھر میں ٹرائی کر لوں گا انشاءاللہ اللہ کیونکہ اب یہ تو سب کے ساتھ ہی پرابلم ہے نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم علی محمد الجود وسلم و و ارض میں یہ کر رہا تھا کہ جب فرعون نے حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجنے سے انکار کیا تو اللہ نے حضرت موس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل جائیں اور ان کو فرعون کے قبضے سے چھڑا لیں سورہ شہر میں اللہ نے اس کو زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے حضرت علیہ مصلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں تو صبح ہوتے ہی فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکلا جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو حضرت سیدنہ موسی علیہ السلام کے اصحاب نے کہا کہ ہم تو اب یقیناً پکڑ لیے جائیں گے اب بنی اسرا گورا گئے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے اگر پکڑے گئے تو پھر فرعون کی غلامی اور اس کا ظلم و ستم ہوگا اللہ رب العزت نے حضرت موسی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے لیے سمندر سے خشک راستہ نکالیں یہ سمندر بحر کلزم تھا آپ کو پھر آؤن سے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ ہوگا اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ اپنے اصحا کو سمندر پر ماریں جب حضرت سیدنا موسا علیہ اللہ تو السلام نے اپنے اصح کو سمندر پر مارا تو وہ دوبارہ جو ہے وہ, وہ بارہ حصوں میں جو ہے وہ منقسم ہو کر پھٹ پڑا بارہ حصے جو ہیں وہ اس کے ہو گئے پانی کا ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے ان بارہ راستوں سے گزرنے لگے پھر بنی اسرائیل نے کہا ہم کو اپنے ساتھیوں کی کچھ خبر نہیں اللہ تعالی جانے وہ صحیح سلامت گزر رہے ہیں یا نہیں تو پھر ان راستوں کی دیواروں میں کھڑکیاں اور روشن دان بن گئے وہ وہاں سے گزرتے جاتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے اور باتیں کرتے جاتے تھے حضرت موس علیہ السلام بنی اسرائیل کے بارہ گروہوں کے ساتھ اس سمندر سے پار گزر گئے بعد میں جب فرعون اور اس کا لشکر اس رستے سے گزرنے لگا تو سمندر آپس میں مل گیا اور فرعون اور قبطیوں پر مشتمل اس کا لشکر غرق ہو گیا اور نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل چھ لاکھ تھے اور کبتی بارہ لاکھ تھے تو بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے جانے کی جو حکمتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل روانہ ہونے کے لیے جمع ہوں تو کسی کو پتہ نہ چل سکے اور کسی کو ان کی تیاریوں کا علم نہ ہو اور فرعون اور اس کے حوالے ان کے منصوبے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکیں اگر بل فرق دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو حضرت مو علیہ السلام کے اصحاب فرعون کے لشکر کو نہ دیکھ پائیں ورنہ وہ ڈر جاتے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مصع علیہ صلاح و السلام کو جو ہے وہ بہت بڑا یہ بھی معجوزہ عطا فرمایا کہ آپ نے اپنے عصا سے جو ہے وہ اس دریائے کلزم میں جو ہے بارہ راستے جو ہے وہ بنا لیے اور پھر کا جو کلمہ پڑھنے سے متعلق آتا ہے معاملہ اس کے بارے میں بھی سماج فرمائیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے فرعون کو غرب کیا تو اس نے کہا میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں تو جبرائیل نے کہا اے یا رسول کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے جب میں سمندر کی کیچڑ اس کے منہ میں ڈال رہا تھا اس خوف سے کہ اس کے اوپر رحمت ہو جائے سبحان اللہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ذکر فرمایا کہ جبراہیل فرعون کے منہ میں اس کے خوف سے کیچڑ ڈال رہے تھے کہ وہ کہے گا لا الہ الا اللہ تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم فرمائے گا یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ رحم جو ہے وہ کھا لیں <تصفح> اللہ وبارک وسلم اللہ محمد وبارک وسلم امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کے منہ میں اس خوف سے کیچٹ ڈال رہے تھے کہ وہ ایمان لے آئے گا یہ بعید ہے کیونکہ ایمان لانے سے منع کرنا فرشتوں اور نبیوں کی شان جو ہے وہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں چند باتیں جو ہیں وہ آپ سماعت فرما لیں دیکھیے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا ان احادیث پر جو ہے یہ معاملہ فرمانا جو ہے وہ اپنی جگہ لیکن یہ یاد رکھیے کہ احادیث کے پڑھنے پڑھانے اور احادیث کی خدمت میں جن بزرگوں نے خدمت گزاری ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ فرعون اللہ کی متعدد آیتوں کا انکار کر کے اور اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے مسلسل تکبر کر کے اور سرکشی کر کے لوگوں پر ناحق بے در جرم کر کے اور حضرت مس علیہ السلام کی شان میں شدید گستاخیاں کر کے اس سزا کا مستحق ہو چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان لاتا پھر بھی اس کا ایمان قبول نہ کیا جاتا اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح ہوا اور یہاں پر ایک اور دلچسپ واقعہ جو ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت امام عبد الرحمان بن محمد ابن ابی حاتم علیہ رحما اپنی صنعت کے ساتھ روایت کرتے ہیں اس سعید بن عبد العزیز بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلا کر کہا اے میرے بھائیوں میں نے دنیا میں کسی سے بھی اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ نہیں لیا اور مجھے یہ پسند تھا کہ میں لوگوں کو نیکیاں لوگوں کی نیکیاں ظاہر کروں اور ان کی برائیاں چھپاؤں اور دنیا سے میرا یہی آخرت کے لیے زیادہ راہ ہے اے میرے بھائیوں میں نے اپنے باپ دادا جیسے عمل کیے ہیں تو تم مجھے ان کی قبروں کے ساتھ ملا دینا اور ان سے اس بات کا پکا وعدہ لیا لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا حتیٰ کہ اللہ نے حضرت موس علیہ السلام کو مبعز کیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق معلوم کیا کہ ان کا سندوق کہاں دفن ہے تو صرف ایک بوڑھی عورت کو اس کا پتا تھا اس کا نام شارش تھا اس نے حضرت مس علیہ السلام سے کہا کہ میں دو شرطوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی ایک شرط تو یہ ہے کہ میں بڑھی ہوں میں جوان ہو جاؤں حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ منظور ہے دوسری شرط اس عورت نے بیان کی کہ میں جنت میں آپ کے درجے میں آپ کے ساتھ رہوں حضرت موس علیہ السلام اس سے گریز کر رہے تھے کہ آپ پر وہی ہوئی کہ اس شرط کو بھی مان لو آپ نے مان لیا پھر اس بڑھیا نے اس صندوق کی رہنمائی کی تو حضرت موس علیہ السلام نے اس صندوق کو نکال لیا وہ عورت جب باون سال کی عمر کو پہنچتی تو اس کی جسامت بتیس سال کی ہو جاتی اس نے سولہ سو یا چودہ سو سال کی عمر پائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے جو ہے وہ نکاح فرمایا سبحان اللہ اور حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو امام ابن اسحاق اور امام ابن, ابن ابی حاطم کے حوالے سے ذکر کیا ہے در منصور میں سبحان اللہ دیکھئے, امام حافظ علی بن آ, امام حافظ احمد بن علی تمی علیہ رحمان اپنی صنعت کے ساتھ روایت کرتے ہیں یہ چوتھی صدی گری کے بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک اعرادی آیا آپ نے اس کی عزت افزائی کی اور فرمایا ہمارے پاس آؤ وہ آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم اپنی حاجت بیان کرو اس نے کہا کہ مجھے سواری کے لیے اونٹنی چاہیے اور بکریاں چاہیے جن کا ہم دودھ دوہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم بنی اسرائیل کی بڑیا کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو تو فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ تو وہ رستہ بل گئے حضرت مصی علیہ السلام نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے تو ان کے علماء نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے ہم سے یعنی ہمارے آبا اجداد سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا کہ اور قسم لی تھی کہ ہم مثر سے اس وقت تک روانہ نہیں ہوں گے جب تک ان کی جسم پاک کو بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے تو حضرت موس علیہ السلام نے پوچھا کہ ہم ان کے جسم پاک کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کی قبر کس کو معلوم ہے تو کہا کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا وہ آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے بارے میں بتاؤ اس نے کہا کہ اس وقت تک پتا نہیں بتاؤں گی حتیٰ کہ آپ میری درخواست قبول نہ فرمائیں آپ نے پوچھا کیا درخواست ہے اس نے کہا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ماننا ناگوار ہوا تو اللہ نے آپ کی طرف وہی فرمائی کہ آپ اس کی درخواست منظور فرما لیں تو وہ آپ کو دریائے نیل کی اس جگہ پر لے گئی جہاں کا پانی متغیر ہو چکا تھا اس نے کہا یہاں سے پانی نکالو انہوں نے وہاں سے پانی نکالا اور یہاں کھدائی کی خدائی کے بعد وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم پاک برامد ہوا جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم پاک اٹھایا تو ان کو گمشدہ رستہ روز روشن کی طرح مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ نور الدین نوی صدی में میں ان کا है ہوا ہے فرماتے ہیں کہ مسند ابویا کی حدیث کے راوی صحیح ہیں اور اسی وجہ سے میں نے اس حدیث کو درج کیا ہے تو اندازہ کر لیجیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اعرابی سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم تو بڑی اسرائیل اس اس بڑھیا سے گئے گزرے ہو انہوں نے تو جنت مانگ رہی اور تم مجھ سے صرف اونٹ مانگ رہے ہو یعنی گویا سے سرکار فرمانا چاہتے تھے کہ ہم نے جب تم پر رحمت فرمائی ہے تو تم ہم سے بھی جنت کا سوال کر سکتے تھے جب حضرت مص علیہ السلام اپنے امتیوں کو جنت عطا فرما سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو جنت عطا فرما سکتے ہیں ہم سے سوال تو کرو سبحان اللہ یہی وجہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ ام بن علطی ربی کہ میری نعمت کا خوب چرچا کرو اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت نبی پاک علیہ السلام ہے اور وہ اما فلا محبوب پاک علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ کسی سائل کو مت جڑکیں یعنی جو بھی کوئی سوال کرتا ہے اس کو عطا فرما دیں تو ہم اگر سرکار دو عالم علیہ السلام سے جنت کا سوال کریں تو اللہ کی عطا سے محبوب پاک علیہ السلات وسلام یقیناً جنت عطا فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے سناش آیت نمبر اسی اکیاسی اور بیاسی یہ تین آیات سماج فرمائے میرا پاک پرور ازل ارشاد فرما رہا ہے یا بنی اسرائیل بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجاب دی اور تمہیں تور کی دہمی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوا اتارا کلو تجیباتی غد ابھی فقب ہوا کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دیں جی اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غذب اترے اور جس پر میرا غذب اترا بے شک وہ گرا وَإِنِّي لَغفَّارُ لِمَنْ تَعبَ وَعَمِلَ <تَدَى> اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے بن اسرائیل بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی دشمن سے نجات دی کیا مراد ہے بالکل ظاہر یعنی فرعون اور اس کی قوم سے نہ جاتی اور تمہیں تور کی داہنی طرف کا وعدہ دیا یعنی حضرت حضرت موسی علیہ السلام کو وہاں تو عطا فرمائیں گے جس پر عمل کیا جائے گا تو داہنی طرف سے مراد ہے تو کا عطا کرنا تو کوہ طور پر داہنی طرف بلا کر اللہ نے حضرت موس علیہ السلام کو جو ہے وہ تویت عطا فرمائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا اور تم پر من اور سلوہ اتارا یعنی میدان تیا میں یہ اللہ کی نعمتیں تھیں جو کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ عطا فرمائی ارشاد فرمایا کھاؤ جو پاس چیزیں ہم نے تمہیں روزی نہیں اور اس میں زیادتی نہ کرو اتنی نہ اور کفران نعمت کر کے اور ان نعمتوں کو معاہی معاہ اور گناہوں میں خرچ کر کے یا ایک دوسرے پر ظلم کر کے زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ گرا یعنی جہنم میں گرا ہلاک ہو گیا اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے پھر ہدایت پر رہا یعنی جو شرک سے بچا رہا توبہ کی تو اللہ فرماتا ہے میں بہت بخشنے والا ہوں تو ان آیات مقدسہ میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ان کی نعمتیں جو ہیں وہ یاد دلائی ہیں اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے پار گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسی علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے فرائض اور احکام پر مشتمل ایک کتاب آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے پاس جانے کی جلدی کی تاکہ بنی اسرائیل کے پاس کتاب لے کر آئیں اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے جانے کے بعد ان کے پاس کتاب لے کر آ جائیں گے کیونکہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کو بنی اسرائیل کے لیے تورہ عطا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا ہم نے تم سے کوہ تور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا تھا ہر چند کے یہ وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا لیکن چونکہ یہ وعدہ بنی اسرائیل کی وجہ سے کیا تھا اس لیے فرمایا کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا عیسائیت میں فرمایا ہے تور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا تھا کی نفسی ہی تور کی کوئی دائیں یا بائیں جانب نہیں ہے البتہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مصر سے شام کی طرف جائے تو پہاڑ تور اس کی دائیں جانب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و وطالعہ نے یہاں تو دینے کا وعدہ جو ہے وہ فرمایا ہے اور پھر اپنے رحمان ہونے کا بخشنے والے جو اللہ تعالیٰ کا کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کے سوا کافر کے علاوہ سب کو جو ہے وہ بخش دیتا ہے چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس شان کا یہاں پر بیان ارشاد فرمایا ہے سناچے ارشاد خداوندی ہے آیت نمبر 83, 84 اور 85 تین آیات و ماں اجالا کا ان قومی کا یا موسا اور تون اپنی قوم سے کیوں جلدی کی اے موسا قالحم الاب عرض کی کہ وہ یہ ہیں میرے پیچھے اور اے میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو الا فا فد فتن قو مد اللہ مسام فرمایا تو ہم نے تیری آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا تو یہ مطلب جو ہیں تین آیات مقدسہ ہیں ان میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی اے موسا نے حضرت موس علیہ السلام جب اپنی قوم میں سے ستر آدمیوں کو منتخب کر کے تو لینے پور پر تشریف لے گئے پھر کلام پروردگار کے شوق میں ان سے آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے چھوڑ دیا اور فرما دیا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جلدی کیوں کی تو عرض کی کہ وہ یہ ہیں میرے پیچھے اور اے میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو یعنی تیری رضا اور زیادہ ہو تو اس آیت سے اجتہاد کا جواب ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلاطلام نے جو ہے وہاں اجتہاد فرمایا چنانچہ فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈالا جنہیں اے موسا آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مطلب چھوڑائے تھے اپنی قوم کو تو ہم نے اس قوم کو بلا میں ڈالا وہ عبد اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا یعنی گوسالہ پرستی کی دعوت دے کر اس آیت میں ادلال یعنی گمراہ کرنے کی نسبت سامری کی طرف فرمائی گئی ہے کیونکہ وہ اس کا سبب باعث ہوا تو ثابت ہوا کسی چیز کو سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ نے پرورش کی دینی پیشواؤں نے ہدایت کی اولیاء نے حاجت روائی فرمائی بزرگوں نے بلا دفاع کی مفت نے فرمایا ہے کہ عمور ظاہر میں منشا و سبب کی طرح منسوب کر دیے جاتے ہیں اگر کہ جی حقیقت میں ان کا مجید اللہ ہے اور قرآن میں ایسی نسبتیں بسرت ہیں کثرت کے ساتھ مطلب ایسی نسبتیں ہیں سنا چیک یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ نے ان بنی اسرائیل کو آزمائش اور امتحان میں ڈالا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ان میں کون الوحیت اور توحید کے عقیدے میں راسخ ہے اور کس کا عقیدہ کمزور بنی اسرائیل اس وقت چھ لاکھ تھے ان میں سے بارہ ہزار توحید پر قائم رہے اور باقی جو ہے وہ بچڑے کی پوجا میں گرفتار ہو گئے اور اس کی تفصیل تو بعد والی آیات میں بھی آ رہی ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے کبدیوں سے آریتن سونے کے زیورات لیے تھے وہ ان کے پاس تھے بنی اسرائیل نے ان زیورات سے براہٹ حاصل کرنے کے لیے وہ سامری کو دے دیے اس نے ان زیورات کو جمع کر کے ان کو آگ لگا دی پھر اس پگلے ہوئے سونے سے بچڑا ڈال لیا حضرت جبرایل علیہ السلام جس گوڑی پر سوار تھے سامری نے اس کے پیر کے نیچے سے خاک کی ایک مٹھی اٹھا لی تھی اس نے بچڑے کے منہ کے اندر وہ خاک ڈال دی جس کے اثر سے وہ آواز نکالنے لگا باں باں کرنے لگا سامری نے بنی اسرائیل سے کہا موسا بھول گئے ہیں اصل میں یہی ان کا خدا ہے معذ اللہ سو بارہ ہزار کے فوا باقی چھ لاکھ نے اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی یہ وہ آزمائش ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے آیا وہ یہ سمجھتے ہیں یا نہیں کہ جس بچڑے کو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ ان کا خالق اور ان کا رب کیسے ہو سکتا ہے حضرت سیدنا ابن عباس ربیع اللہ تعالی اعلیٰ عنہما نے فرمایا کہ سامری اس قوم سے تھا جو گائے کی عبادت کرتی تھی ایک قول یہ ہے کہ وہ قبتیوں میں سے ایک شخص تھا وہ حضرت موسی علیہ السلام کا سی تھا اور آپ پر ایمان لے آیا تھا اور ایک اور یہ ہے کہ میں اسرائیل میں شامرہ نام کا ایک قبیلہ تھا اور سامری کا تعلق اسی قبیلے سے تھا چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آرٹ نمبر 86 سے 89 تک تلاوت کر رہا ہوں فرج اموسا نافا قومی, قومی ام من تو موسا اپنی قوم کی طرف پلٹا غص سے میں بڑا افسوس کرتا کہا میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کیا تم پر مدت لمبی گزری یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا اخنا اوزار فقا غفنا فقی کا می بولے ہم نے آم کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے کہنے کے تو ہم نے انہیں ڈال دیا پھر اسی طرح سامری نے ڈالا میا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا بے جان کا دڑھ گائے کی طرح بولتا تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسا کا معبود تو بھول گئے افالا افالا یار اللہ ولا والا تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کس بات کا جواب, کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی برے بلے کا اختیار نہیں رکھتا یہ نواسی تک آیات ہیں ان میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ موسا اپنی قوم کی طرف پلٹا یعنی حضرت مسا علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کی طرف جو ہے وہ واپس ہوئے چالیس دن پورے کر کے تو لے کر غصے میں برا افسوس کرتا یعنی اپنی قوم کے حال پر افسوس کرتے ہوئے واپس ہوئے غصے میں تھے جلال میں تھے کہا اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کہ وہ تمہیں تو ریت عطا فرمائے گا جس میں ہدایت ہے نور ہے ہزار صورتیں ہیں ہر صورت میں ہزار آیتیں ہیں کیا اللہ نے ایسی پیاری کتاب عطا فرمانے کے بارے میں وعدہ نہیں کیا تھا کیا تم پر مدت لمبی گزری کیا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا اور ایسا ناقص کام کیا کے بچڑے کو پوجنے لگے تمہارا وعدہ تو مجھ سے یہ تھا کہ میرے حکم کی تعداد کرو گے اور میرے دین پر قائم رہو گے تو حضرت امو علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو وہ بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار کے خلاف نہ کیا لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے یعنی قوم فرعون کے زیوروں کے جو منی اسرائیل نے ان لوگوں سے عادیت کے طور پر مانگ لیے تھے اور تو ہم نے انہیں ڈال دیا سامری کے حکم سے آگ میں پھر اسی طرح سامری نے ڈالا یعنی ان زیبروں کو جو اس کے پاس تھے اور اس خاک کو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گوڑے کے قدم کے نیچے سے اس نے حاصل کی تھی تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا بے جان کا در گائے کی طرح بولتا یہ بچڑا سامری نے بنایا اس میں کچھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب ان میں ہوا داخل ہو تو اس سے بچڑے کی آواز کی طرح آواز پیدا ہو ایک اور یہ بھی ہے کہ وہ جگریل امین علیہ السلام کی خاک زیر قدم ڈالنے سے زندہ ہو کر بچڑے کی طرح بولتا تھا تو بولے یعنی سامری اور اس کے ماننے والے بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسا کا معبود تو بھول گئے یعنی موسا علیہ السلام معبود کو بھول گئے ماض اللہ اور اس کو یہاں چھوڑ کر اس کی جستجو میں کوہ تور پر چلے گئے اصطفر اللہ انہوں نے یہ کہا تو, تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ یعنی اس سے مراد ہے کہ بچہ تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی برے بلے کا اختیار نہیں رکھتا انہیں خطاب سے بھی آجز نفع و ضرر سے بھی وہ کس طرح معبود ہو سکتا ہے یہ مطلب ان کو ارشاد فرمایا گیا ہے تو حضرت سیدنا نام علیہ سلاطب السلام نے جب ان پر جو ہے غذب کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیر عطا فرمائی تھی اور آپ نے اپنی قوم سے اقتصاد فرمایا کہ تم ایک بچڑے کو پوجنے لگے بڑی حیرت اور شرم کی بات ہے اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا جلیل القدر نبی اور رسول میں ہوں اور تمہارے درمیان اتنے طویل عرصے سے ہوں اور تمہیں اللہ کا پاک کلام کا تحفہ دینے کے لیے میں رب کی بارگاہ میں आ, اللہ تبارک کا وطالعہ جل جلال کے کلام کے لیے کوہ ٹور پر جو ہے وہ گیا اور اللہ تبارک کا وطالعہ سے توریت بھی لے کر آیا اتنے سے عرصے میں چالیس دن مجھے وہاں لگے اور تم ایک بچڑے کو پوجنے لگے اصطفر اللہ تو اس پر انہوں نے وہ تفصیل جو ہے وہ بیان کی یاد رکھیے مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا اللہ ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا یہ زیورات نجیز ہیں کمن سے پاکیزگی حاصل کرو اور سامری نے کہا کہ حضرت موس علیہ السلام کو جو دیر ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان زیورات کی سزا میں ان کو روک لیا گیا ہے قرآن مجید میں اوزار کا لفظ ہے اس کا معنی ہے گنا اور چونکہ کبتی ان زیورات کو اپنی کفر یا مجالس میں پہن کر جاتے تھے اس لیے ان کو گناہ فرمایا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور تفصیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا اللہ ہارون علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ حضرت یوں علیہ السلام کے آنے تک ان زیورات کو گڑے میں ڈال دو اور سامری کے کہنے سے انہوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا سامری نے ان زیورات کو پگلا کر بچڑے کا مجسمہ بنا لیا اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ سونے کا بے جان مجسمہ تھا یا وہ گوشت پوس کا چلتا پھرتا جاندار بچھڑا بن گیا تھا ایک قل یہی ہے کہ وہ بے جان مجسمہ تھا کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ گمراہ شخص کے ہاتھ پر کسی خلاف عادت کام کو ظاہر کر دیا جائے تو سامری نے اس کی بچھڑے جیسی شکل و صورت بنائی تھی اور اس مجسمے میں سوراخ اور جڑیاں رکھیں جن میں سے ہوا گزرتی تھی اس مجسمے میں ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی دوسری طرف سے نکل جاتی اور ہوا سے گزرنے سے اس میں آواز پیدا ہوتی اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ وسلام جس گھوڑی پر سوار ہو کر جو ہے وہ فرح کو غرق کرنے کے لیے مدد کے لیے حضرت موسا علیہ السلام کی جو ہے وہ آئے تھے تو ان حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی, کی گھوڑی کے قدم جس زمین پر پڑتے تھے وہاں سبزہ اگتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کے قدموں کے سے لگی ہوئی خاک جو تھی اس خاک کو سامری نے اٹھا کر اس بچڑے کے منہ میں ڈالا جب اس نے یہ سونے چاندی کا بچڑا بنایا تھا تو اب اس سے اس میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے اور وہ با با کرنے لگ گیا تو اس پہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ نے اپنے پیاروں کے ساتھ جو چیز نسبت ہو جاتی ہے اس کو رب نے کتنی جو ہے وہ طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ جبرائیل کا جسم گھوڑی سے لگا گھوڑی کے قدم زمین پر اور جس جگہ لگ رہے ہیں وہاں پر سبزہ اگ رہا ہے بے جان مجسمے کے منہ میں وہ خاک گئی تو اس میں زندگی آ تو جب یہ حضرت موس, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جسم کی یہ برکت, برکت ان کی برکت گوڑی اور گوڑی کے قدم زمین پر تو یہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضرت نس علیہ السلام کے جسم پاک سے مت ہونے والی چیزوں کا حال کیا ہوگا اور میرے آقا مدینے والے مستحق صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے مبارک ہاتھوں سے مبارک قدموں سے جن چیزوں کو رسبت ہو جاتی ہوگی اللہ ان میں کیسی زندگی آتا فرما دیتا ہوگا جبھی تو اس استوائے ہنانا بھی رویا میرے آقا علیہ السلام کے فراق میں کہ جب پہلی مرتبہ منبر بچھا لیا گیا تھا تو اس وقت استوا ہنانہ بھی رویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جو ہے وہ یاد کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمیں جو ہے محبوب پاک علیہ السلام کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے عام آمین. آمین. آمین. اللہ آمین تم عام وما علیہ المبین تو یہ الحمد للہ نمبر نواسی تک درس ہوا ہے